اچھا غسل کے وضو کے فرائض بھی بیان ہو گئے اس کی سنتیں اور مستحبات بھی ذکر ہو گئے اب وضو کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوگا بھائی وضو کو توڑنے والی والمانی ناقزۃ اور وہ اسباب وہ علتیں ان ناق جو وضو جو کو توڑنے والی ہیں سمجھ میں آیا بھائی یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ آئے بھائی تو عموماً اس کا معنی جو ہے سبب اور علت کے ساتھ کریں گے بھائی سبب اور علت کے ساتھ کریں گے قیمتی نکتہ ہے معنیٰ یاد رکھنا آگے تمام کتابوں میں آپ کے کام آئے گا ہر جگہ تو نہیں لیکن اکثر جو ہے یہ معنی ہوگا بھائی تو کہتے ہیں ولمانزت الوزو وضو کو توڑنے والے اسباب بھائی کون کون سے ہیں کہتے ہیں کل خارا جا مینس بی ہر وہ چیز جو خارج ہو مینس بی لین دو راستوں سے پیشاب پخانے کے دو راستوں سے جو کچھ نکلے وہ وضو کو توڑنے والا ہے بھائی و دم اور اسی طرح خون مولانا بدن سے کہیں سے خون نکل آئے اس سے وزو کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا لیکن یاد رکھیے خون ایسا ہو جو بہنے والا ہو بہنے کے قابل ہو سمجھ میں آیا پھر وضو ٹوٹے گا فرض کریں آپ کہیں گر گئے آپ کے ہاتھ پر خراش آ گئے, اب اس خراش کے اوپر خون نکل آیا جمع ہوا لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہتا نہیں ہے بھائی بہتا نہیں تھوڑا سا ہے تو یاد رکھیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی کیونکہ میں نے بتلایا کون سے کون سے وضو ٹوٹے گا بہنے والا یعنی اتنا ہو کہ بہہ سکے بھائی بہہ سکے بس یا کوئی کانٹا چوب گیا بھائی سوئی چوب گئی تھوڑا سا خون انگلی پہ نکل آیا مالانا لیکن بہا نہیں وہ زخم کے منہ پر ہی رہا اس سے وزو نہیں ٹوٹے گا بھائی جو بہنے والا ہو وہ اور اسی طرح پیپ ہے مالانا زخم میں سے پیپ نکل آئے اس سے بھی وزو کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا وہ اور کچ لہو کچ لہو یعنی وہ پیپ جو خون کے ساتھ ملی ہوئی ہو بھائی بعض اوقات زخم سے صرف پیپ نکلے گی بعض اوقات اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہوگا पीप خون पीप بھی ملا ہوا ہوگا اس پیپ کے ساتھ اسے کچھ لہو کہتے ہیں ورانا. اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا خارا جمین البن جب یہ کیا ہو بدن سے نکلے فت اجاوزا کر جائے بڑھ جائے الا موز ایسی جگہ کی طرف کہ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ پاکی کا حکم پاک کرنے کا حکم ملا ہوا ہو بھائی دیکھیے بھائی کہ بدن سے خون نکلا خون نکلنے کے بعد زخم کے منہ پر ہی رہتا ہے ادھر ادھر پھیلتا نہیں تو اس سے بزو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ خون پیپ کچ لہو ان سے وضو اسی وقت ٹوٹتا ہے جب یہ بدن سے نکلیں بھی اور ایسی جگہ کی طرف تجاوز کر جائیں بڑھ جائیں جس کے دھونے کا پاک کرنے کا غسل یا وضو میں کیا دیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے آپ یہ زخم کے منہ پر خون نکلا اور یہ پھیل کر ادھر ادھر جلد پر لگ گیا اب زخم کے جو ارد گرد جگہ ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ جلد جو ہے یہ جگہ غسل اور وضو میں دھونا فرض ہوگا یا نہیں بھائی غسل بھائی وزو میں اگر مثلا کسی ایسی جگہ بھی زخم ہے جو وزو میں نہیں دھوئی جاتی مثلا گھٹنے وغیرہ پر ہے لیکن اس جگہ کو غسل میں دھویا جاتا ہے یا نہیں دھویا جاتا غسل میں تو دھویا جاتا ہے تو بس ان تینوں میں سے کوئی چیز نکلے اور اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے ایسی جگہ کی طرف جس کا دھونا یا وضو میں فرض ہو تو اس سے کیا ہو جائے گا وضو ٹوٹ جائے ضابطہ سمجھ میں آیا لہذا اب سوئی لگی ہاتھ میں تھوڑا سا خون نکل آیا اوپر لیکن کیا اس خون نے ادھر ادھر کھال کی طرف تجاوز کیا ادھر ادھر زخم سے دائیں بائیں کسی طرف وہ خون نہیں پھیلا اگر ادھر ادھر پھیل جاتا تو ہم کہتے یہ خون بڑھ گیا تجاوز کر گیا ایسی جگہ تک پہنچ گیا جس کا میں کیا تھا؟ تھا. لیکن یہ تو ایسی جگہ چونکہ نہیں پہنچا لہذا اس سے وزو اور اگر یہ خون بڑھ جاتا ہے ایک قطرے کے قریب نکل آیا وہ لازمی بات ہے زخم کے منہ پر نہیں رہے گا بلکہ بہ جائے گا تھوڑا سا ایک طرف تو اب اس نے کیا, کیا بھائی تجاوز کر دیا ایسی جگہ کی طرف جو جس کا دھونا کیا تھا غسل میں فرش, فرش تھا یا وزو میں فرش تھا تو لہذا اب وزو کیا ہوگا ٹوٹ <تصفح> جائے گا معلوم ہو اتنی مقدار نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا یہ ضروری نہیں کہ تجاوز کر جائے لیکن عموماً تجاوز کر جائے گا بھائی مثن ایک آدمی ہے وہ زخم سے اس کے خون نکل رہا ہے اور وہ کپڑے یا روئی سے اس کو بار بار صاف کرتا چلا جا رہا ہے اب یہ خون اس نے کوئی تجاوز کیا ایسی جگہ کی طرف اس نے تجاوز کرنے ہی نہیں دیا لیکن اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا تو تجاوز کرتا یا نہ کرتا کرتا تو اب چاہے اس نے تجاوز نہیں کرنے دیا لیکن حکم اس کا وہی وہ ہے جیسے تجاوز کر چکا ہو لہذا اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی لہذا کبھی خراش وغیرہ آئے خون نکلے تو اس کو دیکھ کر پھر بھائی اگر تھوڑا فون ہے زخم کے منہ پر یا ادھر ادھر نہیں پھیلا تو شک کرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فوراً کیا فتوا لگا دیں کہ وضو نہیں ٹوٹا بھائی اور اگر ذرا زیادہ نکلا ہے تو پھر وزو ٹوٹنے کا حکم لگا دیں بھائی اس پر بات سب کو سمجھ میں آ بھئی بھائی <coughs> مجھے آپ مسالا بتائیے بھائی ایک شخص کی آنکھ میں دانا تھا وہ دانا آنکھ کے اندر ہی پھٹ گیا اور اس پانی وغیرہ نکل آیا وہ آنکھ کے اندر ہی ہے بھائی باہر نہیں نکلا لیکن پھیل گیا ہے اب آپ بتائیے کیا حکم لگائیں گے بھائی گزر ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا مرد. مرد. مرد. کیوں نہیں ٹوٹے گا مرد. مرد. مرد. مرد. مرد. بھائی کیونکہ اس نے ایسی جگہ کی طرف تجاوز ہی نہیں کہ آنکھ کے اندر کا دھونا کوئی اردو یا غسل میں فرض ہے نہیں لہذا سیدھا سا حکم لگا دیں گے اچھا بھائی تو اسی لیے کہتے ہیں وہ دم ول قون اور پیپ وہ ایدا خارا جینل بدنی جب یہ بدن سے خارج ہوں ہوا تجاوز کر جائے الحم تیر ایسی جگہ کی طرف جس کے ساتھ ملا ہوا ہو پاک کرنے کا حکام ولقا کان مل الفم اور اسی طرح قا کان مل الفم جب وہ منہ بھر ہو گئی مل کا معنی کیا ہوتا ہے بھرنا کسی چیز کا بھئی تو مل الفم فم منہ کو کہتے ہیں مل الفم منہ بھر ہو بئی مو کو بھائی, بھائی منہ بھر کہ یہ کیا مانا بھئی اتنی قہ نہیں کہ منہ کو بھر دے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ کہ جسے انسان روک نہ سکے بس کیا کرے روک نہ سکے مولانا آسان لفظوں میں یوں کو تھوڑی سی بھی قہ تو وزو ٹوٹ گیا تھوڑی سی بھی قہ آ گئی تو وضو کیا ہوگا ہاں اتنی قہ تھی بال اوقات حلق وغیرہ میں آتی ہے مالانا یا منہ تک آ گئی لیکن باہر نہیں آئی تھوڑی سی تھی سمجھ میں آیا بھائی تو اس سے نہیں بھائی تو یہاں پر یاد رکھو بھائی مو بھر سے کیا مراد ہے ہاں جسے انسان آسانی سے روک نہ سکے ہاں منہ بھر کا یہ ترجمہ لفظی ترجمہ نہ کرنا کہ منہ کو بھر دے وہ منہ بھر ہے نہیں جسے انسان آسانی سے روک نہ سکے اور اس میں تو جو صرف منہ تک آئی بس واپس ہو گئی بھائی اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہاں منہ سے باہر نکل آئی تو پھر وضو ٹوٹ گیا سمجھ میں آئے تو یہاں منہ کو ہم داخل کا حکم دے دیتے ہیں کس چیز کا حکم داخل کا تو وہ قید جو خارج ایلل فم ہو لفظوں پہ غور کرنا وہ قد جو خارج ایلل فم ہو منہ تک آئے بس اس سے نہیں اور وہ قید جو خارج مین الفم ہو منہ سے خارج ہو جائے اس سے کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے, جائے گا بھائی ضابطہ سمجھ میں آیا منہ کو ہم نے کس کا حکم دیا بدن کے اندر کا حکم دے دیا جو خارج کہ خارجی اور جب خارجی نہیں ہوئی تو وضو بھی اور وہ جو خارج مین الفم ہو گئی منہ سے نکل آئی بس اب کیا ہوگا وزو ٹوٹ منہ کو ہم نے کون سا حکم دے دیا اندر کے بدن والا بھائی داخل کا حکم بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی گزر گیا بھائی دانت سے خون نکلتا ہے بھائی کلی کرنا فرض ہے یا نہیں غسل میں جی غسل میں غسل میں وزو میں تو سنت ہے غسل میں کیا ہے کلی کرنا فرض ہے تو کچھ دانتوں سے خون نکل آیا منہ میں پھیل گیا وزو ٹوٹ جائے گا بھائی تو کہتے ہیں ول قا کانفامی اور نیند بئی سونا نیند بئی مست پہلو لگائے ہوئے پہلو کے بل والا ایک پہلو کے بل سو جانا بھائی ایک پہلو کے بل سو جانا او مت اچھا اتکا وال والا اتکا اتکا کہتے ہیں دونوں گھٹنوں پر رکھ سر رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے بھئی رکھ سکتے ہیں یعنی آپ دونوں گھٹنوں پر سر بھئی جی بھئی آپ نے دیکھا ہوا ہوگا بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھکے ہوئے بھائی گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھے گر ہی سر رکھا ہوا ہے تو گٹنوں پر سر رکھ کر سر رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے اتکا کہلاتا ہے اتکا یعنی تکیا اپنے ہی رز پر اس نے لگایا ہوا ہے گھٹنے پر یہ اتا کہلاتا ہے بس کہتے ہیں اتکا ہے پہلو کے بل پہلو کے بل ٹیک لگانا بھائی ایک پہلو پر کیا ہو بھائی دیکھیے اب میں نے اس وقت ٹیک لگائی ہے پہلو پر ہوں یا سیدھا ہوں بھائی اس وقت اس وقت سیدھے میں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے کمر پہ اب یہی میں ذرا ایک سائیڈ پر ہو کر ٹیک لگاتا ہوں بھائی تفیہ وغیرہ پڑو تو آدمی اس طرح بھی بیٹھ جاتا ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اتکا ہے مولانا کیا ہے اتکا ہے تو اتکا کے دونوں معنی میں نے بیان کر دیے بھائی ایک کیا گھٹنوں پر سر رکھنا اور دوسرا پہلو پر ٹیک لگانا اور مستن یا کیا ہو اور مستنڈن یہ مستنیدن استناد کا معنی ہے سہارا لینا ٹیک لینا بھائی کمر کے ساتھ بھائی جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں بھائی کمر کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کوئی ٹیک لگا لے بھائی چاہے تکیا ہو چاہے دیوار ہے چاہے ستون ہے یہ کیا کہلاتا ہے استناد کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے استناد تو ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی نیند ہو جی تو وضو ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں ون نو اور نیند جو ہے موست پہلو کے بل او می یا گھٹنوں پر یا پہلو پر ٹیک او مستن ایلاش ہے ٹیک لگائے ہوئے کسی چیز کے ساتھ بھائی میں نے بتلایا کسی بھی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی جائے کمر کے ساتھ یہ کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے ایسی ہو ہو اتنی استعناد اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے لاقا تعین ہو تو وہ اس آدمی اس سے گر جائے سمجھ میں ہلکی سی اونگ آئیے مالانا اب اگر اس چیز کو ہٹا دیں ایک طرف تو وہ آدمی گرا نہیں ایک دم سنبھل گیا سمجھ میں آیا اور تھوڑی سی ذرا سی زیادہ ہو گئی اب اگر اس چیز کو ہٹائیں گے وہ آدمی کیا ہوگا گیر جائے گا تو تھوڑی اتنی آج ہو کہ وہ اس چیز کو ہٹانے سے وہ آدمی گیر جائے تو یہ نیند جو ہے اس سے وزو ٹوٹے گا مولانا سمجھ میں آئی بات بھائی ہلکی اونگ آ یا کچھ نہیں اس سے نہیں اسی طرح نماز کی حالت میں کوئی سو جائے مانا نا کھڑے ہوئے یا تحیات کی شکل میں یا سجدے میں یا رکو میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی ان حالتوں میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیوں وضو ٹوٹتا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ نیند کی حالت میں انسان غافل ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا ہو سکتا ہے اس کے بدن سے کوئی نجاست خارج ہوئی ہو تو اب نیند میں ہے اس کا پتہ تو چل نہیں سکتا لہٰذا ہم نے نیند کو ہی حکم دے دیا بھائی نفروج نجازت نے آپ کیا حکم لگاتے تھے ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا جب خروج نجازت ہو تو ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں پر نیند کی وہ کیفیتیں ہیں جن میں خروج نجاست کا امکان بلکہ تقریبا یقینی کی طرح سمجھ اس میں خروج نجاست کا امکان ہے لیکن اس کا پتہ لگ سکتا ہے کہ خروج نجاست ہوا ہے یا نہیں پتہ نہیں چل سکتا لہذا نیند کو ہم نے کیا حکم دے دیا کہ نیند یہ بلی آ گئی اس طرح تو وضو کیا ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور نیند پہلو کے بل اور مت ان تکیا لگائے ہوئے او مست یا اتقاء کیے ہوئے بھائی میں نے تفصیل بتا دی اور مست یا کسی چیز کی طرف ٹیک لگائے ہوئے کہ لو اوزیل کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے لساقاتا عنہو تو سونے والا اسے گیر جائے اتنی نید ہو مانا والغلبت علی العقل بالعغمائی عرقل پر غلب آنا بالعغمائی کس کی وجہ سے بے ہوشی کی وجہ سے بے ہوشی کی وجہ سے ایک آدمی کی عقل مغلوب ہو گئے مانا بے ہوش ہو گیا مانا تو بھائی نیند کے اندر ہم وزو ٹوٹنے کا حکم لگاتے تھے بے ہوشی تو اس سے بڑھ کر ہے نیند میں تو ہاتھ لگاؤ گے دوسرے کو فوراً جاگ جائے گا بے ہوشی میں تو جاگے گا بھی mm -hmm. نہیں تو بے ہوشی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے لہٰذا جب نیند میں وزو ٹوٹنے کا حکم تھا تو بے ہوشی میں بتریقہ اولا کیا ہوگا وزو کے mm -hmm. ٹوٹنے کا حکم والجنون اور جنون والا نا کسی کو جنون لاحق ہوا بھائی پاگل پن بھائی تو جنون میں تو عقل پہ بے ہوشی میں یا نیم میں تو عقل پہ غفلت تاریخ ہو جاتی ہے بھائی جب کہ جنون کے اندر تو عقل سرے سے ہی زائل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے لہذا اس میں بھی کیا ہوگا وضو روڈ ہے وقت کل سولاطین ذاتی و سجود اور اسی طرح قا ہر ایسی نماز کے اندر جو رکوع اور سجدے والی ہے جو رکو اور سجدے, سجدے, سجدے والی ہے اچھا بھائی تو یاد رکھیے مولانا نماز کے اندر ق کہا لگائے گا بھائی تو نماز تو ٹوٹ گئی ساتھ وضو بھی کیا ہوا ٹوٹ ڈو گیا ٹوٹ گیا بھائی ٹوٹ گیا سمجھ میں آیا بھائی تو نماز میں کوئی ق کہا لگائے بھائی کیا حکم لگائیں گے آپ فوراً نماز تو ٹوٹی ہی وضو بھی ٹوٹ گیا جائے دوبارہ وضو کر کے آئے والا نام سمجھ میں آئے دوبارہ اور وہ نماز بھی رکو اور سجدے والی ہو نماز بھی کیا ہو رکو اور سجدے والی ہو لہذا ایک آدمی والا نام نماز جنازہ کے اندر قہقہ لگا کر ہنس پڑا آپ کیا حکم لگائیں گے نہیں وز نہیں ٹوٹا کیوں کیونکہ ایسی نماز کا ہونا ضروری تھا جو رکوع اور مز مز مز لے. لے. نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے سورج سمجھ میں آگے یا اسی طرح کوئی سجدہ تلاوت کے اندر کا لگا دیتا ہے تو یہ بھی مولانا اس میں بھی دیکھو رکوع وغیرہ نہیں ہے مولانا تو اس کے اندر بھی نہیں بھائی تو پوری نماز ہو رکوع اور سجدے والی اس کے اندر کاف لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا بھائی اچھا اور یاد یہاں تین لفظ یاد رکھنا تین لفظ یاد رکھنا قختہ زحک اور تبسم ہوئی قختہ اور تبسم زحق چھوٹا کاف چھوٹا کاف اور تبسم یاد رکھیے تبسم وہ ہے ہاں تہ کہا تہ کہا وہ ہے جس کے اندر پاس والے بھی آواز سنتے ہیں ہنسی کی بھائی پاس والے اگر آواز ہنسی کی سن لیتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے اور اگر پاس والے آواز نہیں سنتے صرف دانت ظاہر ہوئے خود ہی آواز سن لی اپنی ہلکی سی تو یہ زحک کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے زحق زحق میں کیا ہوتا ہے ساتھ والے آواز نہیں دانت ظاہر ہو جائیں گے اور خود آواز سن لے گا بس بہت ہلکی سی آواز اور ایک ہے تبسم مولانا تبسم تبسم کے اندر تو خود بھی آواز نہیں سنتا مولانا خود بھی آواز نہیں سنتا بھائی تو یاد رکھیے پہتح سے نماز بھی گئی وضو بھی گیا ذک سے نماز تو گئی لیکن وضو نہیں گیا اور تبسم سے نہ وضو گیا اور نہ نماز گئی سورت سمجھ میں آ گئی کہے گی کہ سورت میں نماز بھی ٹوٹ گئی وضو بھی ٹوٹ گیا زہر کی سورت میں نماز تو ٹوٹی لیکن وضو نہیں ٹوٹا اور تبسم کی سورت میں نماز بھی نہیں ٹوٹی اور وضو بھی نہیں ٹوٹا ہو گئی اچھا وجہ بھی آپ سوچتے ہوں گے بھائی یہ کیا وجہ ہے سے چلو نماز تو ٹھیک ہے ٹوٹ گئی یہ وضو ٹوٹنے کا حکم کیوں لگا یاد رکھیں یہ حدیث میں آتا ہے ہمارا حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ پیچھے ساری جماعت ہے ایک صحابی تشریف لائے ان کی نظر کمزور تھی بڑی مسجد کے اندر کوئی گڑا وغیرہ تھا وہ ان کو نظر نہیں آیا اس کے اندر گر گئے بھائی پچھلے صفوں میں کچھ صحابہ تھے ان کی نظر پڑی وہ کہاں کح لگا کر ہنس پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا یہ کس نے کہا कह لگایا تھا جس جس نے کہا कह لگایا تھا وہ جائے جا کر وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی آیا دوبارہ دوبارہ دوبارہ تو بطور ڈانٹ کے فرمایا کہ بھائی نماز جیسی عبادت کے اندر بھائی یہ کہا لگایا تو وضو بھی دوبارہ کرو بھائی سمجھ میں آیا بھائی نماز کے اندر وہ طور سزا کے سزا کے وضع آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے مولانا کہ صحابہ تو سب سے زیادہ دین پر چلنے والے تھے انہوں نے کیسے نماز کے اندر قہقہ لگایا تو یاد رکھنا مولانا یہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بھی, بھی ان کو پورے نماز وغیرہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا وہی. سمجھ میں آیا؟ تو نئے مسلمان لوگ آتے تھے مسلمان ہوتے تھے نہ نماز آتی ہے نہ کلمہ آتا ہے کسی چیز کا پتہ نہیں مولانا آہستہ آہستہ وہاں رہتے سیکھتے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا شروع میں تو تو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مولانا نا سمجھ میں آ گئی تو ابھی ان کو حکام وغیرہ کا پتہ نہیں تھا بھائی تو کہتے ہیں قہ تو في كل اور ہر ایسی نماز کے اندر ذاتی رکوع و دین جو رکوع اور سجدے والی ہو چلیے مرنہ المرام اللہ علم بحقیقت الکلام